الحمد لله وقفاه وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصفه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وفده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله تسمير علي من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هذل للناس وريناد من الهدى والفرقان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 ایسے سمجھو جیسے آپ کے دفتر میں بیٹا آ جائے تو کیا کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے अगर اور اگر آپ بچے में चले میں چلے جاؤ وہ کہتے ہیں یہ میرا ابا ہے سمجھ گئی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا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 ہاشمی ہیں قریشی ہیں اور بس اور قرآن نازل ہونے کے بعد کیا تار ہو گیا یہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سید المرسلین ہیں یہ امام الانبیاء ہیں یہ خاتم الرسل ہیں خاتم النبی ہیں سید و ولد آدم ہیں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 آنکھوں سے نے بہرے گونگے ہوں گے الٹے چل رہے ہوں گے ما واہ ہم جہنم ٹکانا ان کا ہوگا بولنا خبت خبر سدنا ہم صحیح را گی ہم اور زیادہ کر دیں گے ایسا ہوگا نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا وہ امبا منوتیا گیتا بہو بھی شیمال ہے وہ جس الٹے ہاتھ میں دیا گیا سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکے گا نا کہے گا لیتنی کی ولا یا نہیں چلی نہ منہ تکیا ما حسابیہ یا ماں چاہ بیا کاش میرا آواز نام مجھے نہ نا دیا گیا ہوتا کاش اس امتحان کا ریزلٹ نہ ہوتا کاش وہ موت آخری موت ہوتی مجھے نہ اٹھایا گیا ہوتا ٹاٹر کر رہا ہوگا ادھر سے آواز آئے گی خلو ہو پکڑو اس کو فگلو ہو گلے میں سوپ ڈال دو تم مل پھر اس کو آگ میں ڈال دو ثم مفی سلسلے دن سبعون ہے سب پھر ستر ہاتھ لمبا زنجیر لے کر اوپر سے ڈال کر نیچے سے نکال کر اس کو کس کے رکھ دو کے یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ایسا ہوگا نہیں ہوگا تو قرآن نافذ ہوا نا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 ان سب, ان سب مراحل میں قرآن نافذ, نافذ ہے اور تیری زندگی میں بھی تیری چند کرتوتوں کے علاوہ باقی ہر جگہ قرآن نافذ ہے زمین, زمین آسمان چاند ستارے جو قرآن دین کیا وہی ہے جس طرح وہ چکر لگاتے کائنات کا نظام چند ستارہ قرآن کے مطابق ہے زمین اس کے نیچے کیا ہے سمندروں میں کیا ہے یہ سب وہی ہے جو قرآن بولتا ہے بیچ میں تیرے چند آباد وہ اگر قرآن کے مطابق نہیں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 تم مینون دل کسان ابھی باہ کیا تم قرآن کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو بعد کو چھوڑ دیتے ہو بعض کو کم مانتے بعض کا انکار کرتے ہو جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا فما جزا میاں فارضہ کون تم میں سے جس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا اس کی جزائی ہوگی اللہ خزیون حیات الدنیا اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں دلیل کرے گا یوم القیامتی اور ادون عیلاش آزاد قیامت والے دن ان کو سب سے شدید عذاب ہو تو دنیا میں ضلع اس کے اس کا مقدر بنتی ہیں جو قرآن کو بعض کو مانے بعد کو نہ مانے اللہ کی کتاب تو رات انجید بعد کو مانے بعد کو نہ مانے ذلتیں اس کے مقدر میں ہوتے صحابہ کرام وہ معذر سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے پڑا ہو کر قرآن نے کہا مسجد بناؤ ہم نے بنا لی قرآن کا نماز پڑھو ہم نے پڑھ لی قرآن نے کہا مدرسے کھولو ہم نے کھول لیے قرآن نے کہا بدر سے جاؤ ہم گھر کی طرف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 اللہ شب القافرین اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اللہ شب المطفین اللہ تکوے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ عب المشکن اللہ نیکی کرنے والے احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے الیکم ایمان واضح وہ کر رہا ہے قفرا الخصوقان قفر الفصیان نافمانی اللہ پسندیدہ ہے ایمان پسندیدہ ہے تو کوئی شک نہیں لیکن جب مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ شروع کرتے ہیں تو پھر ربیع الجلال ان کے سر پر جوتے کے طور پہ دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے قبر میں بھی یہی قرآن جو قرآن کو پڑھتا رہا ہوگا سسو سنسور ہے ملک کو پڑھتا رہا ہوگا وہ صورت اللہ سے کہیں گی کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے اس لیے میں اس کا حساب نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی میں اس کا حساب نہیں ہونے دوں گا قبر سے نکلا تو بحث یوم القیامت ہو ملک احمد تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر خطنے کے جس طرح پیدا ہوئے تھے ایسے اٹھائے جاؤ گے سورج ایک کے پھاسے پر ہوگا پسینوں میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے حالت خراب ہوگی اس وقت ربیعت الجلاز جو آن کے سائے میں زندگی گزار کر گیا ہوگا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 انداز سے کرتا ہے وہ جی مائی لاٹ مائی لاٹ میرا موقل ایسا میرا موقل ایسا اس کا موقف یہ ہے وہی ہے کہ ایسا ہے ایک ہوتا ہے جھگڑا یہ سورتیں ربیع الجلال سے جھگڑا کریں گی اور کہیں گے اللہ اگر ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں اس کو ہم آگ میں لکھ دیں اور یاد رکھو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 کہ جس دن میں چوتھا حصہ آدھا پا جو بھی آپ طے کر لو نہیں پڑھوں گا اس دن ٹی وی نہیں دیکھوں گا ہاں جس کو جو سمجھ میں آتی جس کا وہ جس کی زیادہ نت پڑی ہوئی نا اس کو اس کے ساتھ شرط لگاؤ لو سمجھائی بات اب اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کرو یا تو قسم اٹھا لو ان شاء میں روزانہ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 تو پہلا کام کیا ہے حروف تہذیب سیکھو نمبر دو قرآن کو پڑھا کرو اب آپ صرف پانچ منٹ نماز سے پہلے آ جائیں آئے دس منٹ پہلے گزر دو کیا نفرت پڑے اس کے بعد یہ تھوڑا سا وقت تین منٹ بھی آپ قرآن پڑھ لیں تو آپ کا جو آپ نے طے کیا پورا ہو جائے ایک نماز میں تین منٹ پانچوں میں پندرہ منٹ, منٹ. مولو صاحب دو منٹ لیٹ ہو گئے کوئی مشکل نہیں ہے نمبر تین قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنا یہ قرآن حدر للناس ہے بھائی یہ نا سمن ہے اور فرقان ہے اور یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب اس کا مانا سندر ہے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 قرآن حبز کر کے دکھاؤ کرتے ہو جو ہدایت والی چیز ہے وہ سمجھنے کے بعد ہے تربیت آپ کی للہ تقوی خوف یہ سب سمجھنے کے بعد آئے گا تو سے ہاں بھائی کرام فرماتے ماں کلانا تجا و ہم دس آیتوں سے گیارہ آیتوں تک نہیں پڑھتے تھے جب تک دس سمجھ کر عمل وقت امر قرآن وقت عمر العمل جیسے جیسے قرآن مکمل ہوتا چلا جاتا سمجھ اور عمل وہ بھی ساتھ ہوتا ہے ہمارا المیہ یہ ہے کہ جی ماشاء اللہ حفظ صاحب یہ قاری صاحب ہے ایک آیت کا سطمن اور اس کے اخلاق برباد ہوتے ہیں لوگ پروٹوکول دیتے ہیں علماء والا اور وہ ہوتا ہے کوڑا مانا نہیں آتا اس میں کیا ہوگا بیٹمنٹ تک لے جاتے ہیں اس کو ٹویشن کے نام پر مسائل پیدا ہوتے بدنامی کا باعث بنتے ہیں بنیاد تجویز میں کیا ہوتا ہے ہاوس صاحب سجمہ تو آتا نہیں ہے حالات کہاں کیا ہے تربیت کیسے ہو تو یہ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 لوگوں کے لیے ہدایت اور میں ہدایت کے واضح دلائل ول فرقان حق بات میں فرق کرنے والے کی پھر یہ قبر میں بھی سفارش کرے گا حشر میں بھی سفارش کرے گا پھر انشاءاللہ فکر کی بات نہیں ہوگی جب چاہو مر جاؤ کوئی فکر نہیں ہر جگہ پروٹوکول ملے گا ہر مرحلے میں پروٹوکول ملے گا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 مرال ڈاؤن ہو رہا ہے خوف سے پریشانی سے اور کہتے کوئی فکر کی بات نہیں یہ تو ایک چھوٹا سا مرن ہے روح نکلی پھر تیرے لیے موجے اب شروع اللہ تم تو آدھو ہم تمہیں بشارت دینے آئے کہ تم مرنے کے بعد جنت میں جاؤ وہ کہتے تم کون ہو اس مشکل وقت میں مجھے بتانے والے, والے الحیات دنیا فی الحال ہم دنیا میں بھی چلے دوست تھے مگر ظاہر ہونے کی اجازت نہیں تھی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ان سے بھی ہمیں خیال کرنا چاہتا جو ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سے اللہ کے فریشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں پیاز کھاتے ہو سگریٹ پیتے ہو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہو تیرے ساتھ ہے تیرے, تیرے دوست ہیں ان کو ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ہے گالیاں بکتے ہو فلمیں دیکھتے ہو گند دیکھتے ہو ان کو تکلیف ہوتی ہے نکھن اور کو فی الحیات الدنیا کی دنیا میں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آپس میں بھی رہیں گے والکم فی حمات اشتحوم خوش حکم وعلیکم فیحمت جنت میں جو مانگو گے ملے گا جو خواہش کرو گے ملے گا فکر کی بات نہیں ہے تو یہ قرآن کو اوڑھنا بچھوڑنا بناؤ اس کے سائے میں زندگی گزارو اس کے حقوق ادا کرو رب الجلال سارے مراحل میں ہمارے مسائل حل کر دے گا اللہ تعالی جو میں نے عرض کیا ہے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے نا اچھا ہوگا فرماتے ہیں من خاف مقام ربی جنچان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو ڈبل جنت ملے گی تو اللہ کا خوف یہ تکوا لہیت یہ پورا لمبا موضوع ہے تقوی کے فوائد ہیں تکوا کہاں سے حاصل ہوتا ہے تو یہ موضوع کلوز نہیں ہو سکے گا بہرحال تمام عبادات سے اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے ربم اللہ خر کام اللہ ددین قبل آگے ہاں لاقم تکن تو عبادت ہر قسم کی اس سے اللہ کا خوف ملتا ہے کچھ بعد ایک مسیاں کچھ بہار اللہ ددین کو آگے لا القم تتقون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 الله سلم تهي أنت تقل الله جعل لكم فرقانا الله سلم تهي أنت تقل الله جعل لهم وخرجا ويرزق من حيث لا يحتشر